ہر قسم کی حمد و سنا صرف اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے درود سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عزیز بھائیو ہم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی نماز کا محتصل طریقہ صحیح احادیث کی روشنی میں سن رہے ہیں بہت سے خطبات وہ اس حوالے سے ہو چکے ہیں سجدہ پیارے پیغمبر کیسے کرتے تھے سجدے سے اٹھ کر بیٹھتے تو کیا پڑھتے تھے یہاں تک الحمدللہ ہم مکمل سن چکے ہیں دوسرے سجدے سے فارغ ہونے کے بعد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے دوسرے سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھاتے اور اٹھ کر سر اٹھا کر بیٹھ جاتے ح کے ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جاتا اطمینان اور اعتدال سکون کے ساتھ پیارے پیغمبر دوسرے سجدے سے فارغ ہونے کے بعد دوسری رکت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے اطمینان سے بیٹھ جاتے تو اتنا اطمینان تسلی اور سکون سے بیٹھتے کہ ہر ہر جوڑ جس طرح بندہ تشہد میں بیٹھا ہوا ہو تو جہاں جہاں جوڑ ہوتا ہے جو جگہ ہیں ہر ہر جوڑ اپنی جگہ پر پہنچ جاتا اس کے بعد پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اپنے ہاتھوں کا سہارا لے کر زمین پر اپنے ہاتھوں کا سہارا دے کر اعتماد زمین پر کر کے پھر دوسری رقط کے لیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں عزیز بھائیوں ہمارے مسجدوں کے اندر اگر آپ دیکھیں اکثر مسجدوں کے اندر آپ سو مسجدوں میں دیکھیں نا سو مسجدوں میں آپ کو مسلمانوں کی مسجدوں میں امام المبیا کا کلمہ پڑھنے والے ان کی مسجدوں میں آپ کو ایسی ہی صورتحال نظر آئے گی کہ وہ دوسرا سجدہ جب اس سے اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھاتے ہیں نا تو بالکل تیر کی طرح وہ اٹھتے ہوئے سیرے کھڑے ہو جاتے ہیں جس طرح سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں اٹھ کر بیٹھتے نہیں ہیں مسلمان مچھلوں میں سر اٹھاتے ہیں اور اٹھتے ہی سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے پوری زندگی میرے محترم بھائیوں اس عمل کو اس طریقے کو زندگی میں ایک مرتبہ بھی پیارے پیغمبر نے اختیار نہیں کیا جس چیز کو امام العبیہ نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اختیار نہیں کیا یا ہم اختیار کریں گے تو ہمارا وہ عمل اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے گا سوال والی پیدا نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے حکم دیا ہے سلو کمارا ہی تو انہوں نے اسلی نماز میں نے اپنی مرضی سے نہیں پڑھنی نماز میں نے اپنے باپ دادے کو جیسے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے پڑھنے کا نہ اللہ نے نہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا ہے نہ ہمارے لیے لوگوں کی اختریت دلیل ہے نہ ماں باپ کا طریقہ دلیل ہے نہ ہمارے لیے ہماری مسجدوں کے اندر جو ہمیں سمجھانے والے سنانے والے ان کا عمل اور ان کا قول اور ان کا طریقہ وہ بھی ہمارے لیے دلیل نہیں ہم, ہم نے تو دیکھنا ہے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کلمہ امام اللہ کا پڑھا ہے حکم یہی ہے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا سلو کمار آئی تم انہیں اسلی صحیح بخاری کی حدیث ہے اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے محمد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تم نے صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائیو میری اور آپ کی نماز اس طرح ہوگی تو وہ نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اگر میری اور آپ کی نماز پیارے قدمبر کے طریقے سے ہٹ گئی تو وہ نماز برباد ہے وہ نماز برباد ہے اس سے فریدا بھی جو نماز کا فریدا ہے اداری ہوگا بندہ عہدہ براری ہوگا اللہ رب العالمین کے پاس اللہ نے صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا نماز پڑھنے کا حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کے اندر رہ کر دی ہے پیارے پیغمبر نے صرف پانچ نمازیں فرض ہونے کی ہمیں خبر نہیں دی پانچ نمازیں فرض ہونے کی اپنے طریقے کے مطابق پڑھنے کا حکم دیا ہے محمد الرس اللہ علیہ وسلم نے لیکن ہم مسلمان بہت کم ہیں جو اس طرف توجہ اور اس طرف جو دھیان کرتے ہیں کہ ہماری نمازیں واقعات اللہ کے نبی کے مطابق ہو بھی رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں اسی, اسی چیز کے مدع نظر اللہ کے فضل سے ہم نے یہ پیارے پیغمبر کی نماز تقویر تحریمہ سے لے کر ایک ایک باریک باریک چیز کو صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کرنی شروع کی ہوئی ہے تاکہ جو کتاں ہمارے اندر ہیں ان کو ہم دور کرنے والے بن جائیں تو اس جو بیٹھتے ہیں نا دوسرے سجدے سے اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھانے کے بعد بیٹھ جانا اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ ستہ کہ ہر ہڑ ہڈ ہڈی جوڑ اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جائے اس کو اہل علم کہتے ہیں جلسہ استراحت اس کا نام کیا ہے جو دو سجدوں کے درمیان ہے اس کو کہتے ہیں دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا جلسہ بینک سجدہ ہیں جو دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے دوسری جگت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے اس بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں جلسہ استراحت اور یہ جلسہ استراحت نماز کے واجبات اور فرائض میں سے ایک چیز ہے امام الانبیاء کا عمل بھی ہے اور پیارے پیغمبر نے اس مسیح صنعت کو جس کا تذکرہ آپ پہلے دن سے سنتے آ رہے ہیں نماز کے طریقے میں وہ جو جلدی جلدی نماز پڑھ کے آیا تھا اس کو پیارے پیغمبر نے اس کا حکم بھی دیا آپ نے اس کو کہا نماز مکمل نہیں ہوتی بندے کی اس وقت تک جب تک وہ اللہ اکبر کہہ کر اپنا سر دوسرے سجدے سے نہیں اٹھاتا اور پھر اعتدال اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ نہیں جاتا دوسری جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے وہ بیٹھ نہیں جاتا اس وقت تک بندے کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتا یہ مسیح سلاد کو حکم بھی تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے. تو اس کے مقابلے میں ہم نے جس کو بھی دیکھا ہو جس کا بھی طرز عمل ہمارے سامنے ہو کوئی کتنا بڑا ہو اللہ کے نبی سے بڑا تو نہیں نہ ہو سکتا ہم نے سب سے بڑے کے طریقے کو اپنانا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کے بندوں میں سے آزم علیہ السلام کی ضروریت میں سے آپ سے بڑا نافی پیدا ہوا نہ کیا تک پیدا ہوگا ہم نے اس نبی کے طریقے کو دیکھنا ہے باقی سارے اس نبی سے چھوٹے باقی ہر ایک کے طریقے کو ہم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سامنے لائیں گے اگر موافق آ گیا سارا سفر اگر مخالف آ ہر ایک کا طریقہ چھوڑ دیں گے امام المبیا کے طریقے سے پیچھے نہیں لیں گے اور پھر, اور پھر صحیح, اور پھر صحیح اور پھر بخاری کے اندر موجود, موجود, موجود ہے مسند ہے امام شافعی کے اندر بھی موجود, موجود ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب, جب کھڑے ہوتے دوسرے سجدے کے بعد تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر لگاتے ہیں ہاتھوں کو زمین پر لگانے والی کے دو طریقے عام طور پر ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں ایک طریقہ چلتا ہے کہ اس طرح ہم ہاتھ سیدھا ہی زمین پر رکھ لیتے ہیں اور دونوں ہاتھوں پر جو ہے نا بوجھ ڈال کر کھڑے ہو جاتے ہیں ایک طریقہ چلتا ہے کہ لوگ ہاتھ پہلے اٹھا لے اپنے گھٹنوں پر رکھ لیتے ہیں اور پھر گھٹنوں پر بوجھ دے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک طریقہ جو ہاتھ رکھنے والے لوگوں کا ہے وہ یہ چلتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ وہ یہ مٹھیاں بند کر لیتے ہیں مٹھیاں بند کر کے جس طرح آٹا عورتیں خواتین آٹا گونتی ہیں مٹھیاں بند کر کے دباتی ہیں آٹے کو اس طرح وہ مٹھیاں بند کر کے ہاتھوں پر بوئی ڈال کر پھر کھڑے ہوتے ہیں دوسری ڈی ان تینوں صورتوں میں سے جو صورت مدینے والے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہے میرے بھائیوں وہ یہ آخری صورت ہے یہ مٹیاں بند کر کے اٹھنے والی امام, امام, امام ابو اسحاق الحربی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب ہے غریب الحدیث اس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حسن سند کے ساتھ امام ابو اسحاق الحربی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے اس کتاب کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم جب دوسری رقم کے لیے کھڑے ہوتے دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد یا جینوں بے العرب پیارے پیغمبر اپنے ہاتھوں کو اس تزن پر رکھتے یا جن لوگ کہتے ہیں بنے ہوئے آٹے کو جیسے خواتین آٹا کے لیے اپنی بند کر کے آٹے کو دباتی ہیں ایسے پیارے پیغمبر اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر وہ دوسری رگت کے لیے کھڑے ہوا کرتے علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے بہت بڑے محقق محدث بہت بڑے امام ہیں اس دور کے انہوں نے اس حدیث کی تحقیق کر کے اس حدیث کو قابل حجت قرار دیا ہے ان کی کتاب ہے تمام المنا فط علی کے علاف حص سننا بہت بڑی تفصیل انہوں نے پہلے یہ حدیث بیان کی تھی اپنی صفت و سلاطن النبی کے اندر بعض لوگوں نے اس حدیث کی سند پر اعتراض کیا کہ اس کی سند کے اندر جو ہے نا فلاں خرابی ہے جس کی بنا پر یہ حدیث قابل حجت نہیں علامہ ناصر الدین البانی رحمتہ اللہ علیہ نے ان اعتراض کرنے والوں کا جواب پھر اپنی کتاب تمام المنہ فی تعلیم کے علاف سننا کے اندر دیا ہے اور جو انہوں نے بات اٹھائی تھی اللہ کے فضل سے اس کو کھول دیا کہ یہ اعتراض درست نہیں اور یہ حدیث قابل حجت قابل عمل اور صحیح حدیث <تصفح> آپ کے فیصلہ آباد کے ایک محقق ہیں مولانا ارشاد الحق حافظہ حفیظہ اللہ تعالی انہوں نے بھی اس حدیث پر ایک مضمون لکھا ہے جو الحتام ہفت روزہ ال میں دو تین قسطوں کے اندر شاع ہوا ہے انہوں نے بھی ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور قابل حجت ہے یہ مٹھیاں بند کر کے دوسری رقت کے لیے کھڑے ہوتے وقت ہاتھوں کے سہارے پر مٹیاں بند کر کے اٹھنا دو تین قسطوں میں کئی سال پہلے چھایا ہوا ان کا مضمون انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے قابل حجت ہے اور اس کو ضعیف قرار دینے والوں کی کوئی بات بھی وہ وزن رکھتی نہیں کوئی بات وزن نہیں رکھتی وہ سب سب کمزور باتیں جب کہ اس طرح بالکل سیدھے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جانا جس طرح ہم ہاتھ رکھ کے سجدہ کرتے ہیں انگلیاں سیدھی قبلے کی طرف ہوتی ہیں انگلیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں ہاتھ سیدھا ہوتا ہے ایسے ہی ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونا یہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کی کسی ایک روایت کے اندر بھی اس کی سرحد موجود نہ کسی ایک روایت کے اندر بھی موجود نہیں ہے کہ امام المبیا اپنا ہاتھ ہتھیلی بچاتے انگلیاں قبلے کی طرف رکھتے انگلیاں جوڑ لیتے یا کھول لیتے اور اس طرح ہاتھ رکھ کر پیارے پیغمبر پھر آپ دوسری رقد کریے کھڑے ہوتے تھے اس معنی کی روایت ایک روایت بھی نہ صحیح سرس سے نہ ضعیف سرس ہے جس کے اندر یہ سرحد موجود ہے دنیا میں موجود ہی دے. موجود ہی نہیں دنیا میں بھی کوئی موجود نہیں جس کے اندر یہ سرحد ہو کہ اس طرح اس نے جبکہ یہ مٹیاں بند کر کے یا جنوں بیادی ہے آٹا گونجنے والی صورت بنا کر ہاتھوں کی اس طرح کھڑا ہونا یہ ابو صحاب کا لہربی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب کے اندر صحیح شرح سے موجود ہے جس کو بڑے بڑے محکم نے صحیح قرار دیا ہے حسن قرار دیا ہے اور یہ حدیث قابل حجت ہے اور قابل عمل ہے مسلمانوں کو اسی پر عمل کرنا چاہتا ہے پھر جب آپ دوسری رکت کے لیے کھڑے ہو جاتے تو دوسری رکت میں بھی بے ہی بالکل وہی کام کرتے جو آپ نے پہلی رکت کے اندر کیا تھا صرف یہ فرق تھا پہلی رکت میں آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر رفلی رین کیا تھا تکبیر تحریمہ کہتے وقت اور پھر پیارے پیغمبر نے ہاتھ باندھ لیے تھے اور ہاتھ باندھ کر کچھ دیر خاموش کھڑے رہے خاموش سکوت اختیار کیا کچھ دیر اس کے بعد پھر الحمدللہ سے کرایہ شروع کی وہ آپ سن چکے ہیں جبکہ اس رقط میں جب دوسری رقت کے لیے یہ ہاتھوں پر اعتماد کر کے کھڑے ہوتے تو پیارے پیغمبر خاموش نہیں رہتے تھے اور دوسری رقط کے شروع میں رفلیہ دین بھی نہیں کرتے تھے پہلی رقط میں اور دوسری رقط میں صرف یہ فرق ہے پہلی میں رفائی دہان کر کے نماز میں داخل ہوتے دوسری رقط کے شروع میں رفلیہ دین نہیں کرتے پہلی رکت میں رفول ڈین کے بعد تقویر تحریمہ کے بعد آپ تھوڑی دیر خاموش رہتے جس میں اللہ وہ بینا ختائی جس کو ہم سنا کہتے ہیں سنا پڑھتے تھے اس کے بعد آپ کرایہ شروع کرتے تھے اس دوسری رقط میں وہ خاموشی خاموشی نہیں ہوتی تھی کھڑے ہوتے ہی پیارے پیغمبر الحمدللہ رب العالمین سے کرایہ شروع کر کرنا ہاں آعوذ باللہ جو بلّہ ہے اور بسم اللہ وہ پڑھتے تھے لیکن آہستہ دوسری جگت میں بھی پڑھنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر رکعت کے شروع میں پڑے گا مختلف بھی پڑے گا امام بھی پڑے گا امام جہری نمازوں میں بھی اس کو سری آواز میں بسم اللہ کو بھی اعوذ باللہ کو بھی آہستہ پڑے گا اور الحمدللہ سے بلند آواز سے گراق کرے گا اس کی پوری تفصیل میں پہلی رکعت کے جو طریقہ شروع کیا تھا اس میں بتا چکا ہوں اللہ کے بدل تو باقی پہلی رکت کے اندر رسول اللہ وسلم فاتحہ پڑھتے تھے دوسری رکت کے اندر بھی فاتحہ پڑھنا فرض ضروری اور لازمی ہے کیونکہ جس رکت کے اندر فاتحہ نہیں ہے وہ رکت ہوتی نہیں وہ رکت ہوتی نہیں چاہے وہ امام کی رکت ہے چاہے وہ مقتدی کی ہے چاہے وہ اکیلے کی ہے چاہے وہ فرضوں کی ہے چاہے نفلوں کی ہے جس رکت کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی وہ نماز کی رقط ہوگی ہی نہیں وہ نماز نہیں ہے اس کی ایک دلی سن لیں ویسے تو ساری دلیلیں بیان کر چکا ہوں پہلی رکعت کے طریقے کو بیان کرتے ہوئے یہ مسیح السلات والی حدیث سنن ابو دابود کے یہ لفظ ہیں جو ابھی سنا رہا ہوں سنن ابو داود کے اندر موجود ہیں صحیح مسیح سلاد وہ بندہ جو جلدی جلدی نماز پڑھ کے آ کے السلام علیکم جو کہہ رہا تھا پیارے پیغمبر کو دین دو تین مرتبہ اپنے واپس بھیجا اس کی نماز میں یہ ہے پیارے پیغمبر نے کہا اللہ اکبر اس کو کہا کہ تر نماز شروع کر کر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جا پھر تو اللہ اکبر کے نماز میں داخل ہو پھر تو سورہ فاتحہ پڑھ پھر تو یہ کر رکو کر پھر سعدہ کر پھر اطمینان سے کھڑا ہو جا اطمینان سے سعیدے میں چلا جا یہ سارا کچھ کر کے کہا لال کا فیصلہ کا کلیہ آپ نے اس کو پہلی رکت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا تھا اور پھر کہا پھر اپنی پوری نماز میں کرنا ہے یعنی ہر کے اندر فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے ہر کے اندر فاتحہ پڑھنی اور ایک روایت کے اندر یہ لفظ بھی ہیں ایک روایت میں تو یہ لفظ ہے نا جو میں نے آپ کو سنایا سننا ابو بوجھ کی سم مفعل فی سمف فی ال کا تو اپنی ساری نماز میں پوری نماز میں ایسے ہی کر جیسے میں نے بتایا ہے اور پہلے پیغمبر نے پہلی رقت میں فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا دوسری رقت میں بھی یہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی اس حکم کے مطابق اور ایک روایت کے اندر یہ لفظ ہے سمت ال رکاطن سمفت ال کل رکھا پھر ہر رقت کے اندر جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے جو حکم دیا ہے اس حکم کے مطابق ہر رکعت کو اسی طریقے سے ادا کرنا ہے اور پہلی رکعت میں پیارے پیغمبر نے فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے اور بعد میں کیا کہہ دیا عالدار کا پھر کلے رکھا تین ہر رکعت میں ایسا ہی کرنا ہے مطلب ہے دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے کیاجب ہے ضروری ہے نماز کا رکن ہے جز ہے حصہ ہے اس کے بغیر نماز کا تصور نہیں ہے جس رک ہو، دوسری ہو، دوسری ہو، ہو، رک رکت کے اندر اللہ پہلی رقت کی طرح دوسری رکت مکمل کرتے دونوں سجدوں سے اٹھنے کے بعد دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد پھر بیٹھ جاتے دوسرے سجدے سے دوسری رکت میں سر اٹھانے کے بعد کیا کرتے بیٹھ جاتے اگر نماز ہوتی دو رکتوں والی اگر نماز ہوتی دو رکتوں والی جیسے فجر کی نماز ہے یا فجر کی سنتے ہیں یا فجر کے فرض ہیں دو یا نماز ہوتی تین رقتوں والی یا چار رقتوں والی تو اس نماز کا جو تین اور چار رقتوں والی نماز کا پہلا تشہد ہے اور جو دو رقتوں والی نماز کا تشہد ہے وہ ایک ہی تشہد ہوتا ہے اس میں پہلے تشہد میں جلاسا مفتارے سنن نسائی کے الفاظ ہیں مفتارے شن امام افتراش کر کے بیٹھتے تھے افتراش کی حالت کو اختیار کرتے تھے افتراش کہتے ہیں اپنے بائیں پاؤں کو نا بائیں پاؤں کو سیدے سے اٹھنے کے بعد نیچے بچھا لینا اور بائیں پاؤں کو بچھا کر بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھ جانا بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھ جانا اور اپنا دایا پاؤں اس کی انگلیاں کی قبل کی طرف ہو اس طرح اور وہ پاؤں زمین پر گڑا ہوا ہو دایاں پاؤں زمین پر گڑا ہوا انگلیاں کبر کی, کی طرف اور بایاں پاؤں نیچے بچھا ہوا اور بایاں پاؤں بچھا کر پاؤں کے اوپر بیٹھ جانا اس کو کہتے ہیں کیا افتراش یہ افتراش پیارے پیغمبر دو رقطوں والی نماز ہوتی تو اس کے تشہد میں افتراش کی حالت میں بیٹھتے اگر تین یا چار رقت ہماری نماز ہوتی تو اس کا جو پہلا تشہد ہے دو رقوں کے بعد جو تشہد ہوتا ہے اس تشہد میں بھی پیارے پیغمبر افتراش یا مفت ریشن جلاسا مفت ریشن کی حالت میں بیٹھتے ہمارے ہاں بہت بڑی کوتاحی ہے بہت بڑی کوتاحی بہت بڑی سستی ہے ہم جب بیٹھتے ہیں نا چاہے دو رکتے پڑھنی ہوں چاہے چار پڑھنی ہو عام طور پر دور کاتے پڑھنے والے بھی جب بیٹھتے ہیں نا دور کاتوں کے بعد تشہد میں تو اپنا پاؤں وہ دائیں ٹانگ کے نیچے سے باہر نکال لیتے ہیں اپنے سرینوں پر بیٹھ جاتے ہیں اس, اس بیٹھنے کی کیفیت کو کہتے ہیں تور اس کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں تور یہ جو بیٹھنے کی کیفیت ہے نا تور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاسی یا ربائی نماز کے اندر جس نماز کی تین رکھتے ہوتی چار رکھتے ہوتی آپ دوسرے تشہد میں یہ تورت میں بیٹھا کرتے تھے صرف سلاسی اور ربائی نمازوں میں تین یا چار رقتوں والی نمازیں وہ جو نمازیں ہوتی تھی ان نمازوں کا جو آخری اور دوسرا تشہد ہوتا تھا آخری تشہد اس میں پیارے پیغمبر بیٹھتے تھے کیسے تور تور کے طریقے کو تین اور چار رقتوں والی نماز کے آخری تشہد میں اختیار کرتے تھے تور ہے اپنے بائیں پاؤں کو اپنی ڈائیں ٹانگ کے نیچے سے باہر نکال لو دایا پاؤں اسی طرح جس طرح پہلے کھڑا کیا تھا اس کو زمین پر گاڑ لو انگلیاں اونگلیاں کی, کی طرف ہوں اور اپنے سرینوں کے اوپر بیٹھ جاؤ یہ بیٹھنے کی کیفیت اس کا نام تورک ہے اور پاؤں بچھا کر پاؤں کے اوپر بیٹھنے کا نام کیا ہے اختراج پیارے پیغمبر دو رکعتوں والی نماز ہوتی دو رکعتیں پڑھنی ہوتی تو اس کا ایک ہی تشہد ہوتا ہے اس تشہد میں تبرک نہیں کرتے تھے اختراج کرتے تھے کے اوپر بیٹھتے تھے سرینوں پر نہیں بیٹھتے تھے پو کو ٹانگ کے نیچے سے باہر نہیں نکالتے تھے ہاں مغرب کی نماز ہے اثر کی نماز ہے زہر نماز کی نماز ہے عشاء کی نماز ہے ان سب نمازوں کے دو دو تشہد ہیں اس کے پہلے تشہد میں مغرب کا پہلا تشہد اثر ظہر عشاء کا پہلا تشہد ان تشہدوں میں افتراشی کرنا ہے پہلے تشہد میں افتراشی ہوگا افطراج کا مطلب ہے پاؤں کے اوپر بیٹھا جائے گا اور جب آخری ہوگا ان جاروں نمازوں کا آخری تشاد ہوگا تو اس میں تبرک ہوگا تو دوسرے سجدے سے دوسری رقط کے مکمل کرنے کے بعد جب آپ اٹھتے تو آپ بیٹھ جاتے مفترشن سنن نسائی کی حدیث ہے آپ افتراج کرتے ہوئے پاؤں کو بچھا کر پاؤں کے اوپر بیٹھ جاتے تبرک نہیں کرتے اور تبرک کرنا پیارے پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہے امام المبیا کے عمل کے خلاف اچھا پاؤں کے اوپر بیٹھ گئے ہاتھ کہاں رکھنے لیں پو کے اوپر تو بیٹھ گئے پہلے تشہد میں اچھا یہاں ایک بات اچھی طرح وہ بھی یاد رکھ لیں ہمارے ہاں معاشروں میں مسجدوں میں اکثر طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ وہ ابتدا میں نماز کے اندر آ کر کام شامل ہوتے ہیں بہت سارے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں بہت سارے لوگ کیا ہو جاتے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں تو وہ جو پیچھے رہ ہوئے لوگ ہیں ان کی نماز میں کبھی تین تشہد ہو سکتے ہیں کبھی چار تشہد بھی ہو جاتے ہیں نا تین بھی ہو جاتے ہیں چار بھی ہو جاتے ہیں تو ان جتنے بھی تشہد ہو جائیں وہ یہ مسبوک اس کو کہتے ہیں مسبوک جو امام پہلے نماز شروع کر چکے بعد میں آ کر بندہ شامل ہوا ہے وہ یہ بھی ممکن ہے وہ پہلے تشہد کے اندر اس کو شامل ہوا ہو رہا تو اس کی کوئی بھی نہ وہ آ کر تشاد بیٹھ گیا اس کے تین بھی ہو سکتے ہیں چار تشود بھی ہو سکتے ہیں ان تینوں چاروں تشادوں میں سے جو پہلے تشود ہیں نا جتنے بھی ان سب میں افتراشی کرنا ہے تور صرف آخری تشود میں کرنا ہے ان سب میں کیا کرنا ہے افتراش اور تور کرنا ہے صرف آخری تشود میں چاہے وہ تیسرا ہو چاہے وہ چوتھا تشود آپ کا بن چکا ہو صرف آخری میں سلام پھرنے سے پہلے والے میں آپ نے تور کرنا ہے پہلوں میں سب میں افتراشی کرنا ہے افتراش ہو گیا پاؤں بچ گیا دیا پاؤں کھڑا ہو گیا انگلیاں اس کی قبلے کی طرح متوجہ ہو گئیں اپنے دونوں ہاتھوں کو پیارے پیغمبر تو کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں کو صحیح مسلم شریف کی روایت کے لفظ ہیں الیمنا اللہ فاخ الیمنا اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھ لیتے وہ یاداس یوسرا اللہ فاخ دہل یسرا اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھ لیتے صحیح مسلم شریف کی ایک دوسری روایت کے اندر یہ لفظ ہیں کہ اپنا دیا ہاتھ یا اللہ فاخ دے ہل یمنا اپنے دائیں گٹنے پہ اور گٹنے پر رکھ لیتے ہیں اور بایاں ہاتھ اپنے بائیں گٹنے پر رکھ لیتے ہیں دو طریقے ثابت ہو گئے امام لبیا کے کوئی اپنا ہاتھ رانوں پر ہوں ہاتھ مکمل یہ بھی امام البلیہ کا طریقہ ہے اور کوئی رانوں سے آگے کر کے گھٹنے کو گھٹنے پر ہاتھ رکھ لے تو یہ گھٹنے پر ہاتھ رکھنا بھی پیارے پیغمبر کی صحیح سنت سے صحیح مسلم کی حدیث سے کیا ہے ثابت ہوتا ہے کبھی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لے کبھی کس پر ہاتھ رکھ لے رانوں کے اوپر اچھا بیاں ہاتھ تو آپ ہمیشہ بائیں ران پر اسی طرح کھلا ہاتھ رکھتے تھے لیکن جو دائیں ہاتھ ہے اس دائیں ہاتھ کے رکھنے کی تین کیفیتیں تین طریقے امام سے ثابت ہیں بایاں ہاتھ بائیں ران پر یا بائیں گٹنے پر سیدھی رکھنا ہے لیکن جو دائیں ہاتھ ہے اس دائیں ہاتھ کو دائیں گٹنے پر یا دائیں ران پر رکھنے کے تین طریقے امام المبیا سے صحیح صنعت سے ثابت ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ رسول مکرم اپنی ساری انگلیوں کو بند کر لیتے ساری انگلیاں کو بند کر لیتے اور اپنی یہ تشہد والی مصبحہ انگلی اس کو کھڑا کر لیتے اور اپنا دیا ہاتھ اس طرح کر کے وہ اپنے گھٹنے کے اوپر اپنی ران کے اوپر رکھ لیتے اس طرح ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ اپنی یہ درمیان والی انگلی اور گھٹنے کا انگوٹھے کا حلقہ بنا لیتے حلقہ یہ دائرہ حلقہ بنا لیتے یہ انگلیاں دو بند ہوتی اور یہ انگلی کھڑی ہوتی اس طرح پیارے پیغمبر بسا اوقات یہ ہلکا بنا کر یہ صحیح سنسر ثابت ہے جو تینوں امام الانبیاء کے طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلا طریقہ کیا ہے یہ انگلیاں ساری بند ہیں یہ گھٹنا درمیان والی انگلی پر پڑا ہوا ہے اور یہ انگلی مصبحہ کھڑی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے انگلی درمیان والی اور انگوٹھا اس کا ہلکا دائرہ بن گیا اور یہ انگلی کڑی ہے اور تیسرا طریقہ ہے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ سلم اپنا دیا ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھتے و یا کے دو ہاتھ سلاسن و خمسینہ اور پیارے پیغمبر اس طرح ہاتھ رکھتے جیسے ترپن کی گرہ لگائی ہوتی ہے جیسے ترپن کی گرہ لگی ہوتی ہے ترپن کی گرہ کس کی کیس کو کہتے ہیں اربوں میں گنتی ہاتھوں پر ہوتی ہے اور اس کا ایک خاص طریقہ ہے جو ہمارے معاشرے میں لوگ نہیں جانتے اکثر وہ اس طرح گنتے ہیں ایک دو تین یہ درمیان ہاتھ کے درمیان میں انگلیوں کے اگلے کنارے لگ جاتے ہیں چار پانچ چھ سات آٹھ نو اور یہاں پر دس دس گننے کے لیے ہاتھ ادھر پھر ان سے نو گننے اور پھر بیس گننے کے لیے یہاں پر بیس کی گنتی ادھر آ جائے گی پھر نو ان تینوں انگلیوں پر گنیں گے اور تیس کے لیے یہ چالیس کے لیے یہ گرا پچاس کے لیے یہ گرا یہاں <سؤال> پر پچاس ہو گئے انگوٹھا ادھر آ گیا اور پھر ایک دو تین یہ ترپن ہو گئے یہ کیفیت بنتی ہے ترپن کی گرا کی اس طرح بھی محمد الرسول اللہ وسلم تینوں انگلیاں بند ہیں اور انگوٹھا وہ مسبیہ انگلی کی جڑ والی تیسرے بورے کے ساتھ لگا ہوا ہے اور یہ انگلی کھڑی ہے اس طریقے سے بھی مام المبیا محمد الرسول اللہ سلام اپنا ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھتے ان تینوں طریقوں میں یہ مصباحہ انگلی کڑی رہتی ہے تینوں طریقوں میں مسبے بند نہیں ہوتی یہ کھڑی رہتی ہے اور اس نے صرف کھڑی نہیں رہنا سننا بوتا وہ کے اندر حدیث ہے مدینے والے ایمام کہاں کو ہو ید بے ہو اس انگلی کو صرف کھڑی نہیں رکھتے تھے اس کو حرکت دیتے تھے اور اس کو دعا تک مدینے والے امام حرکت دیتے ہی رہتے تھے ید او بہا امام تحاوی امام تحاوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ہنفی عالم دین ہیں حنفی بزرگ ہیں امام تحاوی رحمت اللہ وہ کہتے ہیں اس حدیث پر اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام تحابی رحمت اللہ علیہ احناف کے بہت بڑے بزرگ عالم دین ہیں امام تہاوی ان کی کئی کتابیں ہیں ان کی یہ کتاب ہے شرح معانی الاثار شرح معانی الاثار حدیث کی شرح ہے تو امام تحاوی کہتے ہیں اسی طرح ایک بہت بڑے حدیف مدد ہیں محلی رحمت اللہ یہ لکھا ہے مطلب یہ دعا ہوتی ہے اور یہ دعا کا حرکت کرنا یہاں یہ صحیح کے خدمہ کے اندر یہ حدیف موجود ہے اس کو حرکت دیتے رہتے تھے اور دعا تک حرکت دیتے تھے اس کو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ رائے امام مالک رحمت اللہ راہ وہ بھی ان کے شگیدوں نے امام احمد سے پوچھا کہ بندے کو حرکت دینی چاہیے یہ تشاور کے اندر یہ اندر جو ہے اس کو دینی چاہیے نماز میں تو حرکتنی چاہیے کہا ہاں کتنی ہاں ہاں <سلام> <کہا> ہاں ہاں؟ <سلام> کو کہا شریدن <سلام> امام کا <سلام> <اندر رحمت سلام> امام المبیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ واہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اشدو علیہ شیطان حدیث تو میں اس کا کھڑا ہونا اس طرح ہاتھ کا تو کے اندر شیتان کو, کی کی کو اس انگلی کے کھڑے کرنے اور اس کے ہلنا کی ہلت کی تکلیف اتنی شتان کو ہوتی ہے لوہے کی لٹان کے پیسے مار دو کتنی تکلیف اس کی اس کو نہیں ہوگی اس کی اس سے بھی زیادہ تکلیف تو جس چیز سے شیطان کو تکلیف پہنچے لوہے کی لٹ سے بھی زیادہ چوٹ اس کو لگے تو اس کو چوٹ لگانی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے وہ ہمارا دشمن ہمیں بے مار بنانے کی کوشش کرنے والا ہماری نمازوں کو ضائع کر کے ہمارے سراب کو ختم کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے ہمارے پیچھے پڑنے والا اور شیطان کو دشمن کو رسوا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو کیسے رسوا ہوگا لاہیا اشبد اللہ شیتان حدید امام المبیا نے کہا لوہے کی لٹ سے بھی زیادہ یہ شیطان پر سڑک پڑے گی جمع ویسے ایک اور بھی طریقہ ہے شیطان کو نماز میں رسوا کرنے کا ذریعہ کرنے کا اللہ کے نبی نے سکھایا ہے ایک اور بھی طریقہ ہے ہوتا ہے نا اکثر ہم نماز میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو نماز بھول جاتے ہیں پتہ نہیں جاتا کتنی رکاتے ہوئی ہیں یہ کون سی رکاوت ہم پڑھ رہے ہیں اکثر ہو جاتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ ایسا خیالات بکھر جاتے ہیں ادھر ادھر دنیا کے معاملات میں خیالات چلے جاتے ہیں بندے بندہ بے بد ہے کمزور ہے وہ اپنے خیالات کو مکمل کنٹرول کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کی وہ اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے کہ میں پروردگار کے سامنے کھڑا ہوں بھول جاتا ہے اس کو خیالات اس کے بکھر جاتے توجہ ادھر ادھر چلی جاتی ہے عثمان بن ابل العاص عثمان بن ابل العاص رضی اللہ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کے پاس آئے کہنے لگے اللہ کے نبی میں نماز پڑھتا ہوں نماز میں بھول جاتا ہوں مجھے نہیں پتا رہتا کتنی دکاتیں پڑھی ہیں کتنی نہیں پڑھی کیا ہے کیا نہیں پڑھا اکثر بھول جاتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما کا میرا شیتان ہے لوہ خنزب یہ عمل شیطان کی طرف سے ہوتا ہے شیطان جب مسجد میں اذان ہوتی ہے نا تو وہ ازان سن کر بھاگتا ہے بھاگتا ہے دور نکل جاتا ہے بلا ذرات امام المبیا کہتے ہیں وہ بد گیس چھوڑتا جاتا ہے گیس چھوٹ رہی ہوتی ہے اس کی یہ اذان کی آواز سن کر اور دور چلا جاتا ہے جہاں آواز کی ازان کی آواز ختم ہوتی ہے, وہاں جا کر سانس لیتا ہے جب نماز ختم ہو جاتی ہے وعدہ کیا تھا پیسے لینے ہیں تیرے گھر کے اندر یہ اچھی سامان سودا ختم ہوا ہوا تھا بیوی بی نے کہا تھا شام کو دکان سے واپس آتے سودا لے کے آنا وہ سارے خیالات کہاں چلنے شروع ہو جاتے ہیں نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے یہ کون چلاتا ہے ان خیالات کو شیطان امام المبیا نے کہا بہت میرا شیتان ہے یو خنزبن جس کا نام خنزب ہے شیطان کا وہ شیطان ہے جو یہ سارے وسو سے لا کر وہ بندے کی نماز کو خراب کرنا چاہتا کے بار سے بچنے کے لیے پیارے پیغمبر نے عثمان بن ابل رضی اللہ عنہ کو کیا بتایا اللہ اکبر آپ نے فرمایا فتح ابز ہے وط فل الاسارے کا سلاسن امام کہا جب تم محسوس کرے نا کہ شیطان میرے خیالات کو ادھر ادھر کر رہا ہے میرا خوشبو اللہ کی طرف توجہ دھیان جو میرا رب کے سامنے ہونا دیکھو نا میرے بھائیوں میں کسی بڑے افسر کے سامنے کھڑا ہوں تو میری کیفیت کیا ہوتی میں سوچتا ہوں ادھر ادھر کی باتیں یہ تو افسر کے جو نا احترام کے اس کے ادب کے خلاف ہے کہ کھڑا ہوں میں اس کے سامنے اور دھیان دنیا کی چیزوں کی طرف ہو کوئی بھی نہیں کرتا اور کا رب جو پروردگار ہے ہمارا جو خالق و مالک ہے جو ایک ایک ذرے کی جو ہے نا نفے اور نقصان کا مالک ہے اس کے سامنے کھڑے ہو اور دیان ہمارا ہمارے کام کاجوں میں مصروف ہو گھر کے معاملات میں ہو لینے دینے کی چیزوں میں دیان لگا ہوا ہو کیا یہ رب کی گستاخی نہیں ہے اللہ کے حضور کھڑا ہے بندہ اور چیزیں سوچ رہا ہے دوسری تیسری ہاں حضرت عثمان بن ابل العاص رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تو کا ہے اور تین مرتبہ بائیں کندھے کی, کی طرف تھوکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو بائیں طرف آپ کے بندہ کھڑا ہے وہ تھوک اس کے منہ پر جا کر پڑھنا چاہیے جو اس کے کپڑوں پر نہیں ایسا نہیں کرنا تھوکنے کا مطلب بائیں بندے پر نہیں چھوکنا وہ شیتان نہیں ہے اس کو تکلیف نہیں دینی اس کو پریشان نہیں کرنا اس کے خوشو خوشوخ کو خراب نہیں کرنا چھوٹنے کا مطلب ہے اس طرح کرنا ہے تھوڑا سا اپنا چہرہ اپنے بینک کی طرف اس طرح کر دیں انشاءاللہ شیطان اللہ رسوا ہو جائے گا زلیل ہو جائے گا سارے جائے گا وہ نہ رگڑتا ہوا زلیل رسوا ہو کر جائے گا کہ ان شاء آپ کی نماز کو خراب نہیں کر سکے گا یہ نماز کے دوران ہی کرنا ہے کئی لوگ پوچھتے ہیں نماز کے اندر ہی آ کے کرنا ہے بھائی وہ نماز کے اندر آ کر خراب کرنا ہے تو جب نماز ختم ہو جائے گی پھر تو اس کا پورا ہو جائے گا پھر گا کیا نماز کے اندر ہی کرنا ہے جب خیال پیدا ہو ادھر ادھر دھیان جانے لگے نماز میں پڑھیں اور تین مرتبہ حضرت عثمان بنا بل آک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فصال تو میں نے اللہ کے نبی سے یہ سنا تو میں نے یہ عمر شروع کر دیا اور دنیا کے مسلمانوں یہ عثمان بن عبیر آف رضی اللہ اللہ عنہ کا کہنا ہے اس شیطان کو مجھ سے لے گیا پھر وہ آ کر میری نماز میں خلل ہے نہیں ڈال سکا پھر میری نماز کو نہیں بلا سکا نہیں خراب کر سکا وہ رسوان ہو گیا پھر میں نماز نہیں بھولتا تھا ایک طریقہ وہ ہے دوسرا طریقہ کیا ہے یہ انگلی کو حرکت دینے کا بیٹھ کر یہ ہاتھ اس طرح تشہد کے اندر بیٹھ گیا صورت میں اور اس طرح ہاتھ رکھ لیجیے اور انگلی چلو زیادہ نہ اس کو حرکت دے آخر دم تک تھوڑی تھوڑی جو ہے نا وہ اس طرح حرکت کرتی رہنی چاہیے پھر آپ شہد بیٹھ کر ہاتھ اس طرح رکھ لیتے اور آپ کے یہ دائیں ہاتھ کی جو کونی ہوتی تھی نا کونی دائیں ہاتھ کی کونی یہ کونی کا آخری چرا یہ پیارے پیغمبر کا آپ کی ران پر پڑا ہوتا یہ کونی کا بائیں پاؤں پر اعتماد بائیں ہاتھ پر بیٹھ کر ٹیک لگانا بائیں ہاتھ پر اعتماد کرنا اس سے منع فرمایا رسول سلم نے آپ نے کہا یہ یہود کی نماز ہے ایک بندے کو دیکھا بائیں ہاتھ کے اوپر وہ ٹیک لگا کر سہا بائیں ہاتھ پر سہارا دے کے بیٹھا ہوا تھا نماز میں آپ نے فرمایا انسنا یہود یہ یہودیوں کی نماز ہے ایک روایت میں ان سناۃ علیہم یہ مقدوب علیہم کی نماز ہے جو یہ اختیار کر رہا ہے سہارا کس پر لگانا ہے دائیں ہاتھ پر بائیں پر نہیں اور یہ سہارے لگانے کا طریقہ کیا ہے کہ ہاتھ کس طرح پڑا ہوا ہے گٹھنے کے اوپر رام کے اوپر اور یہ کونی کا آخری سرا وہ آپ کی ران کے ساتھ لگا ہوا یہ یہ کیفیت تھی محمد رسول اللہ اللہ کی تشہد بیٹھنے کی اور بیٹھتے ہوئے پھر للہ ورحمت اللہ علینا عباد اللہ یہ پیارے پیغمبر تشہد پڑھتے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ امام المبیا کے حبی انہوں نے یہ روایت کیا ہے کہ پیارے پیغمبر یہ یہ والا یہ کیا کرتے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے میرے بھائی یاد رکھنے والا وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر جو اللہ کے نبی کی نماز کے طریقے کو اپنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں نا ان میں بھی یہ پائی جاتی ہے کہ وہ پہلے تشہد میں یہ اطاح یاد پڑھ کر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں دوسری تیسری جگہ کے لیے پہلے تشہد صرف کہاں تک پڑھتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیہ اللہ इस کرنا اٹھ جاتے, اٹھ جاتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح ابو دابود میں بھی, بھی موسیقی ہے مسند ابو اوانا کے اندر بھی موجود ہے پیارے پیغم پر وہ تشہد کے لیے بیٹھتے اس طرح جس طرح میں نے بیٹھنے کی کیفیت آپ کو بتائی ہے اس طرح بیٹھتے اور آپ حکم دیتے حکم بھی آپ نے دیا مسیح سراد کو اس بیٹھنے کا حکم بھی دیا اور اس تراج کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا پہلے تشہد آپ نے فرمایا تخیر الیہ یہ اور مسند ابو ہیں کیا پیارے پیغمبر آپ نے من مینتو ادئی الیہ جب تشوت بیٹھے تو وہ دعا وہ پسند کر لے جو اختیار کر اس کو بڑی اچھی لگتی ہے پسند یہ پہلے تشود میں بھی ہے اور دوسرے آخری تشوت میں بھی ہے کیا مطلب ہے اس کا دعا کا مقام کہاں ہے دعا کا مقام کتر ہے نماز میں تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے شریف کے بعد اس کا مطلب ہے کہ تشہد ہو یا تشہد آخری ہو اس پہلے تشہد کے اندر بھی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے کا درود پڑھنے کی ترغیب دے رہے سم مال تخیر میں ہے جو دعا اس کو اچھی لگتی ہے اس دعا کو وہ تشہد میں اختیار کر لے تو پہلے بھی بھی ہے ہے دوسرا توشاد ہےش وہ درود شریف کے بعد جاتی ہے اس کا مطلب ہے درود بھی پڑے اور دعا بھی پہلے تشاہد کے اندر اطلاعیات بھی پڑھنی ہے درود بھی پڑنا ہے دعا بھی پڑھنی ہے طریقہ ہے, ہے, ہے, ہے, ہے, ہے محمد رسول اللہ علیہ کا ویسے یہ تو استدلال ہے آپ کہیں گے آپ استدلال کر رہے ہیں میں آپ کو شریف نہ سنا دیتا ہوں سنندائی شریف کے اندر صحیح ہے سنندائی کے اندر اب واب الفتر کے اندر امام نفائی رحمت اللہ علیہ اب واب الفتر اس باب کے تحت جو حدیث لائے ہیں اس حدیث میں یہ ساتھ موجود ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول نے ایک مرتبہ نو وطر اکٹھے ہی ایک سلام سے پڑھے نو وطر اکٹھے ہی ایک سلام سے آپ نے ادا کیے آپ پہلی رقد پڑی اور کھڑے ہو گئے دوسری پڑی اور کھڑے ہو گئے تیسری پڑی اور کھڑے ہو گئے چوتھی پڑی اور کھڑے ہو گئے پانچویں پڑی اور کھڑے ہوئے اور ساتویں پڑی اور کھڑے ہو گئے کوئی تشہد کوئی تشہد نہیں بیٹھے آٹھویں پڑی آٹھویں رکن پڑھ کر آپ تشہد بیٹھ گئے آپ نے اتنا پڑھا آپ نے درودیبا ہی نہیں پھر آپ محمد اتنا یاد دروز پڑھ کے مکمل کر کے شہد سلام پھیرنے کے بغیر پھر کھڑے ہو گئے پڑھ کے آپ نے پھر دوبارہ تشہد بیٹھ دوسرا تشاع چاہیے اور دوسرے تشہد میں پھر اپنے تحت پڑا درود پڑھا دعا پڑھ کر سلام کر دیا اب یہ امام المبیا کا عمل یہ پیارے پیغمبر کا عمل ہے اور صحیح صنعت سے میں آپ کو حجیز سنا رہا ہوں امام المبیا نے اس نماز میں دو تشاور کیے دونوں تشہدوں کے اندر آپ نے درود پڑا ہے پڑھا ہے امام کا ہمارے معاشرے کے اندر کئی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کئی مولوی بھی بتاتے ہیں کہ اگر کسی نے بھول کر بھی پہلے تشہد میں پڑھ ہے پر صحیح کا لازم آ جائے گا بھول کر بھی درود پڑھ لیا نا اس پر سیدا صاحب ناظم آ جائے گا اور میرے بھائی اللہ کے نبی نے تو جان بوجھ کر درود پڑھا ہے پیاروں کے درود پڑھنے کا پہلے والے اور پیروں پر ترغیب دے رہے ہیں پہلے پہلے پشاور کے اندر حیات کے بعد درود بھی ہے دعا بھی ہے شراب پھیرنے کے بغیر کھڑے ہو پہلے دعا کے دوسرے کے دعاء میں کتابات النبی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے یہ دعا ہے اور دوسرے کے کی کہ پہلے جو میں قران یہ دور پڑھنا چاہیے دلیل سن لوکی جب یہ حدیث میں ان اللہ ورسولک هو یصلون یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ نے ایمان والوں کو کہ حدیث مارا ہوں آپ کو لگے اللہ کے نبی سلام آ رہے کا ہم نے آپ پر سلام تو ہم آپ سلام کیسے اب رسول اللہ یہ صحابہ نے کیا سمجھا انہوں نے یہ اس آج کے نازر ہونے کے بعد جہاں سلام ہوگا وہاں اللہ کی طرف سے ہمیں سلاد پڑھنے کا بھی ہوگا لیے تو انہوں نے سوال کیا نا سلام تو ہم جانتے ہیں سیکھ لیا ہم نے پتا نہیں سلاد کیسے انہوں نے یہ سمجھا صحابہ نے کہ جہاں سلام پڑھنا وہاں سلاد ہی پڑھنی چاہیے یہ آج کا پخاوا ہے اللہ پڑھتے تھے سلام جو کہتے ہیں ہم نے جان لیا تو کیا سلام تھا وہی پیچھا اللہ کا نبی و رحمۃ اللہ سلام تھا جو پڑھتے تھے جہاں سلام لوگ بھی پڑھنی چاہیے پڑھ لوگ آپ نے یہی کہا آپ نے معلوم ہوا سلام پڑھتے ہیں تو آپ نے آج کا یہ ہے یہاں جہاں سلام ہوگا وہاں کیا ہونا چاہیے سلام ہے اور وہ سلام پہ جب سلام پڑھا ہے تو سلام ہے تو تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پہلے تشہر کے اندر بھی درود پڑنا چاہیے یہ سمجھے ہیں؟ نماز میں وہ سلاد سلام پڑھتے تھے اور شراب پیارے پیغمبر نے درود ان کو سکھا دیا کہ درود یہ پڑھے سلام کے ساتھ تو جس طرح پر سلام ہوگا اس طرح پر ساتھ درود بھی ہوگا جب پہلے تشاہد میں سلام ہے تو ساتھ شراب بھی ہوگی دوسرے تشاہد میں سلام ہے تو, ساتھ بھی ہوگی. درود بھی ساتھ ہوگا. تو یہ پہلے تشہر کے اندر بیٹھ کر تو پڑھنا ہے بھی پڑھنا ہے دعا بھی پڑھنی ہے اور سلام پھیرنے کے کیا ہو جانا ہے کھڑے ہو جانا, جانا جی طریقہ ہے اور جن لوگوں کے ہاں جو لوگ یہ فتوا لیتے ہیں کہ بھئی نے بھول کر بھی پڑھ لیا شہد کے اندر پہلے دشاب کے اندر درود تو اس کو سیدھا تھا کرنا پڑے گا ان کا یہ عمل ان کا یہ فصوع محمد رسول وسلم کے عمل کے پیارے پیغمبر کی زندگی کے خلاف <سؤال> تین دلیلیں میں نے دی ہیں سمن یہ پیارے پیغمبر کے عمل والی صحابا کی سمجھ والی یہ, بخاری شریف کی حدیث. یہ تینوں دلیلیں ہیں اس بات کی کہ پہلے تشاد کے اندر مسلمان کو درود بھی پڑنا چاہیے اچھا ایک طرف تو یہ ہے ہم کہتے ہیں پہلے دشاب کے اندر بھی دروپ کہتے ہیں نہیں جو پڑے گا اس کو کرنا پڑے گا اور پھر بھی ہم پر ہی ہے کہ یہ کیا اللہ وہ مرکر اور جو کہتے ہیں بالکل نہیں پڑھنا پڑھ بھی ہم دروپ کے دشمن ہو گئے انصاف انصاف کو جو ہے نا وہ انصاف کے ترازو کو ہاتھ میں رکھنا چاہیے انصاف کا قتل نہیں کرنا چاہیے یہ انصاف کا قتل ہے اللہ کے فضل ہم محمد رسول اللہ وسلم اللہ پر درود پڑھنے کے ملکر قسم ہے اللہ کی جو درود نہیں پڑھتا مدینے والے امام کا نام سن کر وہ بخیلے بندہ اور پیارے پیغمبر نے فرمایا جتنا زیادہ بندہ دنیا میں امام المبیا پر درود پڑھنے والا ہوگا اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہو. اللہ کے جنتوں میں محمد رسول اللہ وسلم کے قریب ہوگا امام کا ساتھ درود پڑھنے والے کو ملے گا یہ درود پڑھنے پر دشمن ہے درود اور سلام اس پر انشاءاللہ اللہ اگلے سے اگلے خطبے میں اور کچھ تفصیل بھی انشاءاللہ بیان کریں گے درود کون کون سے ہیں سلام کون کون سے ہیں سلام کے اندر ہم نے جو ہے نا وہ درود اسلام کیا چیز سمجھ لی ہے اس درود پڑھنے کے فائدے وہ دنیا میں اور آخر میں بندے کو کیا ملیں گے انشاءاللہ کئی فوائد وہ بھی آپ کو بیان کریں گے امام محمود لمبیا کون سا سلام پڑھتے تھے کون سا درود پڑھتے تھے کیا طریقہ ہے یہ ساری کیفیت انشاءاللہ اللہ الرحمان سلام تک وہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر آئے گی اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیقت الحمد اللہ رب العلم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 بہت بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے بہت بڑی ازمائش سے یہ اللہ کا دیا ہوا یہ چھوٹا سا خطہ بہت بڑی ازمائش سے اس وقت یہ گزر رہا ہے ساری دنیا کے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن کسی کو بھی کسی کو بھی یہ خطہ یہ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا یہ پاکستان کس ہمیں اللہ کی دنیا کے کسی کافر کو بھی حدم نہیں ہو رہا کسی کو ایک لمحہ کے لیے بھی یہ ٹکڑا اس, اس حالت میں وہ اللہ کی زمین پر ان کو برداشت نہیں ہے کسی کافر کو برداشت نہیں سبب کیا ہے پاکستان کے دو سب سے بڑے جرم ہیں سب سے بڑے جرم ان کافروں کے خلاف کافروں نے جس کی بنا پر پاکستان کے ساتھ دشمنی کی ہوئی ہے دو جرم ہیں جو پاکستانی کیے جو آرمی چلانے تھے مسلمانوں کے ساتھ ملکوں نے کسی ملک نے نہیں کیا وہ دو جرم پاکستان نے کیے ہیں جن جرموں کی سدا یہ ساری دنیا کے دریا پاکستان کو دینا چاہتے وہ دو جرم کون سے ہے سب سے پہلا جرم ہے جہاد کی تربیلہ کی دعوت جہاد کی سرینا کے موسکرات کا چلنا مجاہدین کے سدائیوں کے قابلوں کا تجار ہونا دنیا میں کسی خطے پر اس آزادی سے جہاد مجاہدین کے مجاہدین کے قابل دنیا کے کسی ملک میں کسی خطے میں اس آزادی سے نہیں ہے جس آزادی سے وہ اس خطے پر اللہ کی ہوئی اس چکرے پر اللہ کے مدد سے چل رہے ہیں یہ پاکستان کا بہت بڑا جرم ہے اور دوسرا بڑا جرم ہے پاکستان کا آدمی قوت ہونا نہ امریکہ کو ساری دنیا کے کابڑوں کو یہ جہادی پاکستان منظور نہ ان کو آدمی پاکستان منظور وہ جس طرح انہوں نے عراق کی عید سے اینت بجائی جس طرح انہوں نے افغانستان کو سارا کیا اس طرح پاکستان پر حملہ کرنے کی ضرورت ان کے اندر نہیں ہے میرے بھائی یاد رکھنا پاکستان پر وہی حملہ اس طرح جس طرح انہوں نے افغانستان پر کیا, جس طرح پر کیا ان کے اندر نہ ضرورت ہے نہ کریں گے نہ کر سکتے ہیں نہ ان کا تصبر. ان کے سوچ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہم نے کبھی اس پر پہنچ رہی ہے وہ نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے نہ وہ کر سکتے ہیں نہ کریں گے نہ ان کی سوچ ہے ان کی سوچ پاکستان کے عوام بڑے ہی غیرت مند ہیں وہ جیسے بھی ہیں بے دیر بھی ہیں ان کے اندر غیر غیرت کی چنگاری ان کے اندر جل رہی ہے زندہ ہے وہ چنگاری کسی وقت بھی وہ بڑھ کر سونا بن کر دنیا کے پوکھر پر گرا رکھی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں اس بات کو وہ سمجھتے ہیں کہ قوت سے حملہ کر کے جس طرح کیا تباہی افغانستان کو ہم پاکستان کو کبھی نہیں مٹا سکتے کبھی ان کو اپنے زیرے میں بھی نہیں کر سکتے سب کے ذریعے <سلح> انہوں نے ذریعہ کیا تیار کیا وہ کہتے ہیں پاکستان کو سازشوں کے جال کے اندر جھگڑ کر ایسی ایسی سازشیں تیار کر کے ایسی ایسی سازشوں کو نہ دے کر پاکستان کو سازشوں کے ذریعے مٹا دیا جا دنیا جا رہی سادشیں کی کیا ہیں ان میں اپنے ایجنٹ اپنے پسندیدہ لوگ اپنے خاص اور ان、ان حکمرانوں کو وہ ملک پاکستان پر مسلط کرواتے ہیں یہ اس سازش کا ایک حصہ ہے جو ملک دنیا کے نقشے سے مٹانے کی سازشیں ہیں نا ان سازشوں کا ایک حصہ ایک چیز وہ ہے ان کے پسندیدہ ان کے ایجنٹ ان کی مرضی پر چلنے والے ان کے بوٹ چاٹنے والے ان کی نوکری کرنے والے حکمران وہ پاکستان کے اوپر مسلط کیا جائے دوسری خادشوں کی یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کی حکومت کو آپس میں کیا کر دیا جائے لڑا دیا جائے ان کو آپس میں ٹکرا دیا جائے یہ پاکستان جو آج تک دنیا کے نقشے میں بچا ہوا ہے اس میں پاکستان کی غیرت مند نوجوان آرمی کا بہت بڑا ہاتھ ہے پاکستان کی محافظ ایجنسیوں کا بہت بڑا کردار ہے جو پاکستان بچا ہوئے ہے آج تک اس کو نہیں بنایا جا سکا وہ کہتے ہیں ان, ان کو بھی پاکستان کی فوج کو ان کی ایجنسیوں کو بھی امرت ناج بتا دینی چاہیے اور اس کا طریقہ کیا ان کو آپس میں لڑا دو اور یہ کیری لوگر دین کی لانت یہ رسوائی، یہ ذلت، یہ کمیری کا ایک حصہ ہے پاکستان کی حکومت کو سیاست دانوں کو لڑانے کی یہ ایک لوگوں کو یہاں کی ترین کرنے والے مٹانا ان کے حید آفتوں کو مٹانا بیل کی خاص کے ذریعے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے بھی ختم ہو جائے اور بھی بڑی بڑی خبر یہ خود کو جماعے یہ خود کو جماعے یہ بھی اللہ کی قسم پاکستان کو مٹانے کے دشمن جو پاکستان کو مٹانا چاہتے ہیں ان گندے انڈوں کی خبروں کا ایک حصہ ہے یہ یہ خود کو کے یہ خود کچھ حملے جو پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں یہ لاہور کے اندر حملے ہوئے اسلام آباد میں ہوا پنڈی کے اندر وہ جو ہے نا وہ فوج کے جی ایس یو ہیڈ کوارٹر میں ہو گیا پورا جگہ پر ہوا کل ایک جو ہے نا گاڑی پر حملہ کر کے ان دہشت گردوں نے ایک فوج کے جو ہے نا وہ بریگیڈیئر کو قتل کر دیا یہ جو سارا کچھ ہے ادھر جا کر اسلامی یونیورسٹی کے اندر بے گناہ مصروم بچیوں کے کچھ اڑا دیے بے گناہ مصروم بچوں کا کترے عام کر دیا جو شریم حاصل کر رہے ہیں جن کا کوئی جرم کوئی گناہ نہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا سارے سب کے پیچھے امریکہ امریکہ کی ایجنسیاں اس کے کلچے اسلام کے دشمن مسلمانوں کے دشمن یہ بڑی کاروائیاں کر کے پاکستان کو دنیا کے نکے سے مٹانے کی راہ ہمار کر رہے ہیں نگا, بھی हुए بھی لگے ہوئے ہوئے بم دھماکے کرنے والے بھی انہیں کے پورا کرنے کے لیے ان کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا وہ دھماکے ہوئے اسلام آباد کے اندر یونیورسٹی میں پورے ملک کے تعلیمی ادارے بند کرائیویٹ اسکول گورنمنٹیاں سب کچھ بند کرتے ہیں خطرہ ہے تو پھر خطرہ ختم ہو جائے گا پھر خطرے کا کر یقین ہے کہ تو نے کیا کرنے کے لیے بن کر ہے۔ میں نے کہا یہ ایجنٹ ہے اللہ کی قسم دشمن ہے یہ بول کے یہ درداری ہو غلامی ہو یہ سب کے پردے ہوئے یہ دیکھے ہوئے ایجنٹ ہیں بددار ہیں ملت کے اسلام کے پاکستانی عوام کے یہ وفادار ہیں اجن سے امریکہ اور دنیا میں مسلمانوں اور پاکستان کے ضد پر کے کھڑے ہوئے ایجنٹ ہیں ان کو غداری ملتے انہوں نے انہوں نے لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے ایک ایک گھر کے اندر اور امریکہ کو اس ملک کو توڑنے کا اپنی کیا کہتے ہیں توڑا ہے میرے ہمارا کیا کردار ہوگا ہمارا کیا کردار ہے بات لمبی نہیں نہ ہو جائے میں آتا ہوں سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ یہ جو ساری ترتی ہے اس میں ہمارا اپنا بھی کردار ہے اپنا بھی ہار حکمرانوں کا بھی ہے ہمارا بھی ہے مولویوں کا بھی ہے دنوں کا بھی ہم نے اپنے گھر سے رشتہ توڑا ہوا ہے ہم نے لب کے گھر پر لگایا ہے ہم نے اللہ اور تعلیمات کو اپنے مسئلہ ہوا ہے ہم اپنی ندیوں پر چلتے ہیں شیطان کی ندی پر چلتے ہیں ایجنڈوں پر چلتے ہیں ان کی گھروں کے اندر موازروں کے اندر وہ ڈر پھٹے بیٹھی ہے جب کیونکہ گند نجاست بگاوتے یہ بدکاری یہاں کے اندر یہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے یاد بھی نہیں ملے گی مہنگائی کے دکانوں کے لان تو نہیں بتائیے سب کا کہنا کام کرنا ہے ہمیں اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق کیا کرنا کرنا تباہ کرنی ہم کو چھوڑنا ہے مولوج چھوڑ دیں حکمرام بھی چھوڑ دیں پیسے دام نہیں کر دیں اب ہم آپ کی ساری اللہ کی کاموں کو اپنی مواقع ان شاء اللہ الرحمان اللہ کی مدد آنا شروع ہو جائے گی فوری طور پر دوسرا کام جو کرنے والا ہے دوسرا جو بہت بڑا سبب ہے ان ساری پریشانیوں کا وہ ہے جہاد کے پیچھے رکھنا جہاد کو خیر بھر کیا دینا جہاد کی تلوار کو توڑ دینا روپی دے دینا تم دو چاہو کرو تمہارے راستے ہیں کسی جگہ پر کوئی کوئی مجاہد کوئی راستہ تمہارا والا نہیں ہے جو کرو ہے تمہارے راستے تمہارے لیے دوسرا طریقہ ان فتنوں سے ان حالات سے اپنے ملک کو بچانے کا اس اللہ کی دی ہوئی اس خطے کی حفاظت کا اپنے مسلموں اور سے نکل, کر, محرابوں سے نکل کر وہ بھی میدان میں آ کر جہاز کریے آواز بلند کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو یا جہاز کے مشن کو ایک ایک بندے کو جہاد کے لیے کرا دیا جائے یہ راستہ ہے ان جتنا جہاز اٹھے گا جہاز تین لگا اتنی اتنی ان شاء کی خواہش وہ ناکام و نامراد ہوتی چلی جائے گی اور تیسرا کام ہے سارے مسلمان ان دو چیزوں کو اپنا کر اللہ سے دعائیں کریں بہت زیادہ دعا مسلمان کا ہتھیار ہے دعا مسلمان کا ہم تھوڑے ہیں،, ہیں کمزور ہیں بے بس ہیں ضرور ہیں لیکن اللہ کی مدد سے ہم ان اللہ محروم نہیں ہیں اللہ کی مدد سے محروم نہیں ہیں جب ہم یہ کام کر کے اللہ سے دعائیں کریں گے تو اللہ ہماری دعاؤں کو رد انشاءاللہ نہیں کرے گا کر رہے ہیں مجاہدین خاص طور پر کیونکہ, کیونکہ یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں یہ بے سینٹر میں اور یہ جناب فلاں جگہ پر اور یہ ہو رہے ہیں اسلامی یونیورسٹی میں یہ ان دہشت گردوں کا دوسرا ادب ہے سب سے پہلا ادب ان اسلام کے دشمنوں کا پاکستان کے دشمنوں کا اللہ کی قسم سب سے بڑا اور پہلا ادب مجاہدین کی قیادت مجاہدین کے مراکز مجاہدین کے دفاتر سب سے پہلا ادب وہ تو اللہ کا خاص فضل ہے وہ کس سے یہاں تک نہیں پہنچ سکے اللہ نے ان کی آنکھوں میں پردے ڈالے ہوئے اللہ نے بھی ان کے دلوں نے روک ڈالا ہوا ہے مفید اللہ کا. وہ انتخاب میں نہیں پہنچ سکے ادھر آ کے خود کو سنا کے نہیں کر سکے ورنہ ان کا سب سے پہلا اور بڑا ٹارگٹ یہ مدارس اور یہ اپنے مراکز اور مجاہد فی تب کی قیادت یہ لوگ ہیں ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ لیکن اللہ کا اللہ کا وعدہ ہے وہ اپنے بندوں کا دفاع کرتا ہے ان کی مدد بھی کرتا ہے ان کی بھی کرتا ہے اللہ نے یہ کام کرنا ہے جس رابطے آج تک ان مراکز کو ان مدارس کو ان مرکز مرید کے کو, آج تک دشمنوں کے حملوں سے ان کی سے بچایا ہے اللہ آئندہ بھی کیا کرے گا بچائے گا لیکن بچانے کے لیے ضروری ہے ہمارے بھائی اپنا معاملہ اللہ سے صاف کریں گناہوں سے توبہ کریں بہت زیادہ اللہ سے دعائیں کریں جہاد کی دعوت کو تیز کر دیں جہاد کو لے کر کھڑے ہو جائیں اور ساتھ ساتھ صبح و شام کے اذکار باقاعدگی سے کریں حالات میں بڑے ہی زبردست اذکار ہیں اتنے زبردست ہیں اتنے فوائد ہیں اللہ کی قدر بیان نہیں ہو سکتے میں صرف دو کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ذکر ہے نا بسم اللہ, اللہ علی یہ چھوٹی ایک قطر بنتی ہے تین مرتبہ امام المبیا صبح پڑھتے تھے تین مرتبہ شام کو پڑھتے تھے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ تین مرتبہ پڑھ لے گا کوئی چیز سوچ لے کر شام تک بگاڑ اس کو نقصان نہ بھی خود کچھ آتا اس کے گھر میں اس, کی دکان میں، اس کے دفتر میں سکے گا نہ بھی اور کچھ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جس بندے نے جی تین مرتبہ کیا ہوگا اور نے شام کو پڑا ہوگا رات کو بھیڑیا کی کوئی کافر کوئی اس کا کچھ نہیں سکے گا کہ اس کا ٹھیک ہو، اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو کا عمل کر رہا ہو اللہ دعائیں کر رہا ہو اور کر رہا ہو، اس کا کچھ نہیں خاص طور پر اللہ حال کا کام کرنے والے لوگوں کو یہ صبح شام کے بڑی ہی مقاعدگی بڑے احترام سے اور ان اذکار میں ایک دعا ہے وہ دعا ہے اللہ نے دنیا بھر آیا اللہ نے دربدر کا تندرستی کا آفیت کا بھی اور اپنے بھین میں دنیا میں دینی و دنیا باری اپنے گھر والوں میں بھی اپنے مال میں بھی عاقعت کا سوال کرتا ہوں تو اسے. اللہ فصل میرے دیں گے دیا مجھے میرے آگے سے بچا بچارے بس حفاظت کریں تو میں نے میرے, میرے پیچھے سے میری حفاظت کر اللہ میرے بہن جانب سے میری حفاظت کر اللہ میرے بہن جانب سے میری حفاظت کر یا اللہ میرے اوپر سے میری حفاظت کر اللہ میرے نیچے سے میری حفاظت کر نیچے سے, سے مجھے ڈالنا مار دے یہ دعا پیارے پیغمبر صبح بھی پڑھتے تھے شام بھی پڑھتے تھے ایک مرتبہ پڑھنی ہے بڑی زبردست دعا ہے مجاہدین کو دفاتر کے اندر رہنے والوں کو خاص طور پر ان صبح شام کے اذکار کا بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے ذمہ داروں کو محاسبہ کرنا چاہیے اپنے سارے شام کو کس نے کتنے ادکار کیے ہیں کس نے نہیں کیے انشاءاللہ الرحمن یہ کام ہم کریں گے اللہ راستے بھی کھولے گا دفاع بھی کرے گا عزت بھی دے گا کو خار بھی کرے گا ان کی کو ناکام بھی کرے گا پاکستان کو اللہ ساری دنیا میں یہ اسلام کا بے بنا کر کرے گا یہ بننا ہے میرے یہ کام ہونا ہے اور اللہ نے ان حالات میں ہماری لکھا ہوا ہے کہ امتیاز اور شباد کے لیے دعا کریں وہ کیسوں سے بری ہو جائیں جتنے بھی ہمارے بے گناہ مسلمان وہ مختلف جیلوں میں اور کیسوں میں ملوث ہیں یا اللہ تو ان سب بے گناہوں کو ان کیسوں سے بری فرما دے مرد عورت سونا مرد عورت دونوں کے لیے حرام ہے تو پھر عورت میں کیوں عورتوں میں کیوں پہنا جاتا ہے اس بارے میں عزیز بھائیوں بعض لوگوں کا بعض اہل علم کا خیال ہے مطلق نہیں وہ کہتے ہیں سونا جو ہلکے کی صورت میں بنا ہوا ہو ہلکے والا سونا وہ عورتوں کے لیے حرام ہے جو ہلکے کے علاوہ ہو وہ حلال ہے یہ بعض علما کا خیال ہے یہ کڑا ہے یہ چوڑی ہے بالی ہے انگوٹھی ہے یہ اس قسم کا جو ہلکے والا سونا ہے نا یہ عورتوں کے لیے بھی حرام ہے یہ بعض علماء کا خیال ہے لیکن یہ بات درست نہیں ہے یہ بات صحیح نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو اپنی امت کے مردوں پر حرام کیا ہے عورتوں کے لیے حلال کیا ہے وہ ہلکے والا ہو یا غیر ہلکے والا ہو عورتیں پہن سکتی ہیں اس کی ایک دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی اس کی بیٹی کے ہاتھوں میں دو کنگن تھے سونے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا دینا زکاتا حاضہ کیا تو اس کی زکات دیتی ہے اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند لگتا ہے کہ اللہ تیری بیٹی کو جہنم کے آگ کے کنگن پہنائے اگر زکات نہیں دیتی تو پھر تو یہ آگ کے کنگن بن جائیں گے آ وہ کنگڑ ہلکا تھا یا نہیں ہلکا بنا ہوا ہوتا ہے کنگن کا یا نہیں ہلکا بنا ہوا اس نے پہنا ہوا تھا <سؤال> اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ کیوں پہنا ہوا یہ تم پر بھی حرام ہے یہ کہا کہ اس کی زکات دیتی ہو یا نہیں دیتی اگر زکات نہیں دیتی تو پھر یہ آگ جائے گا اس سے معلوم ہوتا ہے ہلکے والا سونا ہو یا گیر ہلکے والا ہو عورت کے لیے پہنا جائے گا مرد کے لیے حرام ہے چاہے ہلکے والا ہو چاہے ہلکے والا ہو مرد سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا چین نہیں پہن سکتا کوئی اور بھی کسی قسم کی چیز سونے کی بنا کر گھڑی نہیں پہن سکتا